وحمد علامت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سََََ الباء وََََََََََََ الَشاہ باقى تمام سامي برادران خاران سب کو شہم اور سلامات كرتے ہیں ہمارے سلسلے دس كتاب دعوت شريق میں سے مجموعى طور پر نمبر دو سو چوویس اور آج كا نیا درس درس نمبر اٹھائس ہے اور اس درس میں جو ہے دس نمبر اٹھائیس کے ہمارا ایک سلسلہ جو تجویحات تھے روزانہ پڑی جانے والی ہاں جی ایک ایک ہزار کی تصویر تھی اور ہر ٹیم پہ پانچواں وقت پہ پڑی جانے والی تجبیہات تھے اس کے بعد جو ہے حاجت براری کے لیے جو روزانہ پڑی جانے والی تجبیہات تھے انہیں کی توضیح میں ابھی تک اٹھائیس درس جو ہے ہو چکے ہیں اور آج جو ہے لکھنیہ عنوان جو اب تصبیحات کا ایک اور سلسلہ ہیں جو کہ بینوان وظائف برائے حصول رزق کے عنوان سے دعوت شریف میں حضرت امیر کبیر زمدانی نے ہمارے لیے عطا فرمایا ہے ہاں جی ان تجبیہات کے بارے میں تو یہاں جہاں یہ درس نمبر اٹھائیس ہے دعوت کی ہاں جو وظائف کے وز وظائف کے سلسلے میں تجبیہات کے سلسلے میں تو حضرت امیر کبیر فرماتے ہیں درج ذیل وظائف کو اگر کوئی شخص ایک ہفتے تک مسلسل پڑے تو اس آدمی کے گھر سے بلائیں دور ہوں گی ہاں جی اس آدمی کے گھر سے بلائیں دور ہوں گی اور رج میں بھی فراغی ہوگی تو اس میں جو ہے ایک تو گھر سے حرق کی بلائیں ہاں خواہ جنات کی صورت میں ہو خواب دوسرا غیر معلومات بہت ہوتی ہے ان کی صورت میں ہو تو آپ کے گھر میں تعویزات کر کے آپ کو شہر وغیرہ جا... جا... کی پریشان کرنا چاہیں اس طرح کے جو نظر نہ آنے والی بلائیں دور ہو جاتی ہیں اور, اور ساتھ ہی جو ہے آپ کے رزق میں بھی فراغی ہوگی ان تجبیحات کے ایک ہفتہ مسلسل عبرت کرتے رہنے سے تو یہ درس جو ہے دو سو چوبیس ابلک اٹھائیس سرد میں آپ لوگوں کو ظاہر کیا ہے میں نے یہاں پر درخت آپ کو دے رہا ہوں تو یہ ورد و جو ہے وہ اس ان کے پڑھنے سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی آپ کے گھر بلاؤں سے محفوظ ہوگا تو اس ان دروس کے حوالے سے یہ جو ایک ہفتے میں روزانہ مختلف سے تجبیات ان تجزیہات کے خاص خصوصیات ہیں۔ ہے ان کے شروع میں سب میں لا الہ الا اللہ بھی مذکور ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے کچھ صفاتی نام بھی ہے لال اللہ اللہ اللہ کے ذاتی نام ہے اس کے ذات کے نام ساتھ ساتھ کچھ صفاتی نام بھی اور لال اللہ بھی ساتھ ہے تو ان تجبیہات کے خاص خصوصیات لا الہ اللہ سات ہے لا اللہ کی وجہ سے ان کے ثواب اور عجر میں اور بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ لا اللہ کا بہت زیادہ ثواب اور اجر جو ہے ذکر فرمایا ہے لا اللہ کا اللہ کے پیارے نبی سے سوال ہوئے میرے پیارے نبی کیا کوئی ایسا مومن بندہ ہے جس کو کیونکہ اس زمانے میں جنگ بدر کے شہدا کے ثواب کو مثال کے طور پر پیش کیا جاتا تھا کوئی ایسے عمل ہے جس سے جنگ بدر کے شہدہ کا ثواب کسی کو حاصل ہو تو آپ نے فرمایا جو بندہ خلوص دل سے لا الہ الا اللہ سو مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اس کا اجر سب سے زیادہ ہوگا مگر یہ کہ کوئی اسی تہذیب کو اس سے زیادہ پڑھیں تو اس کا عاجر زیادہ ہوگا تو اجن گرمی اور افضل اللہ الہ الا اللہ ہے اس ایمان میں قو ایمانی جو توحید کا جو پہلو ہے اللہ کی وحدانیت پہ اس کے ایمان کی جو پہلو ہے وہ قوی ہوتا جاتا ہے اور اللہ سے قریب سے قریب تر ہوتا جاتا ہے تو ان تجبیہات میں یہ جو سات دن کی تجزیہات ہیں کی تجویز سب کے شروع میں لال اللہ ہے تو گویا کہ روزانہ جو شاخ ان تجبیہات کو پڑھیں گے تو گویا کہ اس نے لا, لا الا اللہ سو دفعہ روزانہ پڑھنے کا ثواب بھی اس کو ملے گا پلس جو اس کے بعد جو صفات نام ہیں تو وہ بھی جو ہے آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا تو یہ سب مل کے جو ہے یقینی بات ہے تجبیہات کے ثواب اور عجیب میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا اللہ جس بندے کو جینا چاہے اس کو عطا فرمائے گا تو اس لیے ان کا جو خصوصی جو خاصیت ان سب کا مجموعی جو خاصیت ہے فائدہ بند عموم کے لیے فرمایا اس سے جو اس کی کے گھر کی بلائیں دور ہو جائیں گے اور جو ہے اس کے رزق میں برکت ہوگی ان ترجیحات کے پڑھنے سے ان ترجیحات کے پڑھنے سے جو ہے اس کے میں برکت ہوگی ہاں جی تو بندہ مومن کو چاہیے جو ہے وہ الحمد جو ہے اس سلسلے میں جو ہے تھوڑی سی ایک مقدمے کے طور پر تھوڑا توضیع ہے رض کے حوالے سے رض کے اہمیت کے حوالے سے تو نگر میں اگر آپ اپنے گھر کو بلاؤں سے محفوظ اور دور رکھنا چاہیں تو ان تصبیحات کا ہمیشہ طے کرتے رہیں نیز جو ہے انسانی زندگی کا ایک اہم ترین مسئلہ رض کا ہے ہاں انسانی زندگی کا جو ہے تو دنیا میں ہونے والے بہت سے جرائم جیسے چوری ڈاکہ رشوت خوری کرپشن اغوا برائے تعاوان تجارت و کاروبار میں ملاوت جوٹ ہاں جی اور حد سے زیادہ منافعخوری یہ اور یہ سب حقیقت میں مال جمع کرنے کے لیے ہیں اور اپنی مال, مالی مشکلات حل کرنے کے لیے ہیں لیکن ان تمام طریقوں سے حاصل شدہ مال جو ہے حرام ہے اور انسان کے لیے و جان ہے ہاں جی وبال جان ہے حرام مال جب انسان کے کھانے پینے میں داخل ہو تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے زین گرامی ہمیں اس چیز کو جاننا ضروری ہے اب حرام مال کھا کر جو ہے حج کو جاؤ زیارت کو جاؤ ہاں جی کوئی بھی جو ہے اس مال کو جہاں بھی اچھے کاموں میں خرچ کریں گے اس کا آپ کو کوئی سوال نہیں ملے گا کوئی ثواب نہیں ملے گا کیونکہ اس میں حرام مال شامل ہو گیا جیسا حدیث میں آتا ہے جو بندہ ایک لومہ حرام مال کا کھاتا ہے چالیس دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے تو اس مال سے جو ہے گھر بنائیں تو اس گھر میں رہنا شرن حرام اور عبادت باطل لہذا ہمیں ہر صورت میں ہاں جی مسمان کو چاہیے ہر صورت میں ہاں جی حلال مال اور اس کے حلال کی تلاش ضروری ہے جس کے لیے ہمیں جتنا ہو سکے صحیح و تلاش حصول رزق کے لیے ضروری ہے صحیح تلاش کریں آپ حلال مل کی حصول کے لیے کوشش کریں اور اس صحیح و تلاش کے ساتھ ساتھ جو ہیں ان ورد وظائف کے پڑھنے سے جو بزگاندین نے ہمیں دیا ہے محمد عالم محمد کے توصطف سے ہم تک پہنچی ہیں ہاں جی ان ورد وظائف کے پڑھنے سے اللہ آپ کو ضرور حلال کمائی کے حصول میں حصول میں مدد فرماتا ہے اور اپنی خزانہ غیب سے آپ کو نوازنا شروع ہو جاتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وم یت اللہ یرز من صلاحیت سے جو شخص الطغ اللہ اختیار کرتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کو ایسے ایسے جگہوں سے رزق عطا فرماتا ہے جس کا اس کو گمان تک نہیں ہے جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اسے ایسے جگہوں سے رزق پہنچاتا ہے جس کا اسے ہرگز گمان نہیں تھا گمان تک نہیں تھا لہذا اللہ کی سنت یہ ہے آزاد نگرام یہ بات جاننا ضروری ہے اللہ کی سنت یہ ہے کہ انسان محنت و مشقت کے ساتھ ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھیں گے تو اللہ کھوج نہیں جائے گا یہ بھی اللہ کی سنت نہیں ہے ہاں جی محنت مشکل ضروری ہے جو ہم سے ہو سکتی ہے تو اللہ کی سنت یہ ہے کہ انسان محنت و مشقت کے ساتھ اللہ کو بھی کثرت سے یاد کرتے رہیں تو اللہ ضرور اسے اس کے رزق میں برکت دیتا ہے اور اسے اپنے خزانہ غیب سے بے نیاز کر دیتا ہے اور اسے بلاؤں سے بھی محفوظ رکھتا ہے لہذا ہمیں ان وظائف کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے تو انہی وظائف میں سے آج جو ہے وظیفہ ہفتہ امیر کبھی ہفتے کے دن جو ہیں ہفتے کے دن درج ذیل وظیفے کو سو بار پڑھا کرو امریکہ بھی کبھی فرماتے ہیں تو وہ یہ لا الامل الحق المبین یہ تجویز جو ہے پورا دن میں آپ کو جب بھی ٹائم ہو سو مرتبہ جو ہے آپ پڑھا کرو دن میں صبح کی نماز سے لے کر جو ہے رات تک جو ہے بیچ میں آپ اسے عرصے میں سو مرتبہ اس تحضیح کو پڑھا کریں لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین تو اس کا تجرہ جو ہے ہاں جی توجہ یہ ہے لا ہاں جی لا الہ نہیں یہ کوئی معبود کوئی معبود نہیں یعنی کوئی بھی شیز کائنات میں خواب و ختنا ہی بڑا کیوں نہ ہو سورج جیسے عظیم موجود اور روشن گرمی دینے والی چاند جیسے خوبصورت خواہ ملکہ خواہ امبیا ہیں جیسے یہ سالس ہم نے پرشش کرنا شروع کیا خواہ لوہا لکڑی کے بنے ہوئے معبود جو نہیں بڑا اور عظیم کیوں نہ ہو ان میں سے کوئی بھی معبود نہیں ہے کوئی بھی پرستش اور عبادت کے لائق نہیں ہیں جس کے تاریخ میں انسانوں نے عبادت کیا اللہ ان سب کی نفی کرتا ہے اور بندے ممین ان کی نفی کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جس کی تین صفت بیان کیا کہ وہ الملک ہیں الحق ہیں مبین ہیں ہاں ملک الحق المبین ہے جو کہ تو ان ملک الحق المبین اللہ کیا ہیں اللہ جو ہے اللہ تبرطیٰ سے کوئی عبادت کے نہیں اللہ ذات واجب الوجود کا ہاں جی مشخص اور معین نام مبارک ہے ایک ایسی ذات جو بھی ذات موجود ہے اس کو کسی نے وجود نہیں باشا اس کو کسی نے علم نہیں دیا قدرت نہیں دیا زندگی نہیں دیا وہ خود ازل سے ہے اور ابد تک رہنے والے ذات ہیں کل شین قدیر کا مالک ذات ہے جو کہ مستجمع الجمی صفات القمار تمام صفات کمال کا جامع ذاتِ واجب الوجود معین کا معین مشخص نام ہے اللہ جو صرف ایک ہی ذات ہے اور معلوم مشخص ہے تو اس ذات کے علاوہ جو اس کائنات کا رب ہے مالک ہے رازق ہے اللہ ہے اس کے علاوہ کوئی بے عبادت کے لائق نہیں اور ملک الملک الحق المبین ملک بادشاہ کے معنی میں اس کا جمع جو ہے ملوک ہے یہ قاموس جدید لغت کے معنی میں لکھا ہے اور ملک جو ہے حکومت اور اہدادار کے معنی میں ہے اور ملک کے معنی کیا ہیں یا عالمی لغت میں لکھا الملک و المتثر بالعمر ونہی فلم جمہوری وزال کے یکتس بھی سیاست ناطقینہ یعنی آخلینہ لہٰذا یقال ملک, ملک ملک الناس ملک ناس اور عالمی ویا ولا یو قالو ملک الشاہ یعنی الملک لوگوں پر الملک کا معنی کیا ہے ملک الحق ہے نا تو ملک کا معنی۔ لوگوں پر امن و نہیں کے ذریعے تصرف کرنا اور یہ عمل وقلاء پر حکومت اور سیاست کرنے سے خاص ہے ملک کیونکہ ملک بادشاہ کا کام کیا ہے لوگوں کا امن و نہیں کرنا ان پر سیاست کرنا ان پر حکومت کرنا اور نظام چلانا لوگوں کے لیے اچھا بہترین نظام دینا اس کے مطابق لوگوں کو چلانا اسی لیے جو ہے ملک الناس کہا جاتا ہے یعنی لوگوں کا بادشاہ لوگوں کا نظام چلانے والا ہاں لوگوں کے لیے ایک بہترین نظام جادل النصاف پر مبنی چلانے والا کہا جاتا ہے لیکن جو ہے ملک الاشیاء عربی زبان میں نہیں کہا جاتا ہے چیزوں کا بادشاہ نہیں بولتا ہے ہاں جی ناس انسانوں کا جو کہ زوی الخول ہے عقل رہنے والا معلوم ہے ان کا بادشاہ کہا جاتا ہے قرآن بات میں قلاب ناس میں بھی, بھی آیا خلاء الزب رباس ملک ناس ہے ہاں جی اس اس کا لازمی معنیٰ جو ہے یہ جو ہے اس کا بادشاہ وہ حاکم مرال ہے ملک کا معنی بادشاہ اور حاکم یعنی لا الہ الا لک اللہ تعالی جس وقت کوئی معبود نہیں جو کہ بادشاہ حقیقی اس کائنات کا حاکم ملق اور بادشاہ ملق اس کائنات اس کائنات میں امر نہیں حکم چلانے کا پورا اختیار ہاں جی صرف اسی ذات کو ہے کیونکہ بادشاہ و حاکم لوگوں پر امر نہیں کرنے کا اختیار رکھتے ہیں تاکہ ملکی نظام چلا سکے ہاں جی اور ملک الحق پیمانے کے حق حق جو ہے قول عمل عقیدہ جو کہ واقعے کے مطابق ہو واقعے کے مطابق ہو اسے حق کہا جاتا ہے یہ پرانی لغات مفادات راغب میں الحق یعنی لغات میں ٹھیک صحیح سچ کے معنی بھی کیا ہے تو ملک الحق یعنی برحق صحیح و سچا بادشاہ و حاکم الا اللہ الملک الحق یعنی کیا برحق صحیح و سچا بادشاہ و حاکم کے معنی میں موبین کے معنی جو ہے عبانت المدس سے اسم میں فائل ہے اور باب افال سے ظاہر کرنا جدا کرنا وضاحت کرنا اور یہ لفظ مبین اصل میں مبیناً ہے پھر یہاں پر زہر باہری ہو جاتی تو باغ کو دیکھے مبیناً بنائے لہٰذ میں تو عالمی زبان کے یہ اپنے قوانین ہیں ہاں جی تو مبین المبین مبین کے معنی کیا ہے اب ظاہر و اشکار واضح و نمایاں روشن یہ معنی ہیں مبین کے معنی معنی سے تو ظاہر و اشکار واضح و نمایاں روشن یعنی اللہ تعالیٰ کے بادشاہ جو ہے واضح و اشکار ہے سب کے سامنے اس کائنات کا جب سے اس کو چلا رہے ہیں تو کون چلا رہے ہیں وہی اللہ چل رہے باقی انسان تو آ رہے ہیں جا رہے ہیں وہ نیند آ سے پہلے نظام چل رہا ہے یہ تمام کائنات چل رہا ہے اس کے رانایہ حسن جمال موجود ہے سب کا حقیقی بادشاہ چلانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے تو اس دعا کا تجمہ یہ ہوا لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین یعنی ظاہر و اشکار حقیقی و سچا بادشاہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت اور پرش کے لائق نہیں ہیں اس کا جامع ترجمہ یہ ہو جائے گا بس وہ اللہ جو پوری کائنات کا بادشاہ حقیقی ہے ہاں جی اسے اپنے بندے کو رزق سے نوازنا کوئی مشکل نہیں جو اللہ جس ہاتھوں میں پوری کائنات ہے یہ تصویر پڑھتے ہوئے آپ نے اللہ کو یہی آپ نے اللہ کو بتانا ہے کہ اپنی حاجت اسی شکل میں بتانا ہے کہ اللہ تو اس پوری کائنات کا بادشاہ حقیقی ہے کچھ اپنے بندے کو رزق سے نوازنا کوئی مشکل نہیں تو اس تصویر کو پڑھتے ہوئے بندہ جو ہے آپ جو ہے الفاظ میں اللہ سے یہی التجا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے رزق دینا تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے لہذا تو اپنے حضانۂ غیب سے مجھے رزق سے نوازے چونکہ اس کائنات کا بادشاہ حقیقی اس بھی کائنات کا واضح اور آشکار اور نمایاں بادشاہ ہاں جی جو سچ مجھ یہ دعویٰ کر سکتے اس کائنات کا بادشاہ میں ہوں یہ کائنات میرے ہی حکم سے چل رہا جس طرح قرآن کی عیتوں میں ہے ولی اللہ ملک و سماوات تمام آسمانوں اور زمینوں کے بادشاہ صرف اللہ کے لیے ہیں ہاں جی قرآن کے ایک آدمی جو ہے سنگروں میں ہیں واضح اور قرآن بھی اس بخ اس کے تائید فرماتے ہیں اور آیت کے ذریعے سے لہذا اللہ کو ہم یہ تصویر پڑھتے ہوئے بند مومن یہ التجا کرتے ہیں پروردگار عالم تو اس کائنات کا ہاں جی حقیقی بادشاہ ہے واضح اور آشکار اور برحق بادشاہ تو ہے لہذا کائنات کے ہر چیز کا مالک اور تو ہے لہذا تو اپنی لطف سے اپنے کرم سے اپنے فضل سے اپنے بندے کی مشکلات مادی حل فرمائیں اس کے رزق میں برکت دے دیں ہاں جی اس کو تیرے غیر کا محتاج نہ بنا دیں ہاں جی اس کی تمام پریشانیاں بلاؤں سے اس کو محفوظ کریں یہ دعا کرنا تو اللہ ہم سب کو ان تصویرات کو پوری خلوص کے ساتھ پڑھتے رہنے کی آزیزی کے ساتھ پڑھتے رہنے کی توفیق آمین